اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کے نکاہ میں ہوں وہ عورتیں بھی حرام جو کسی کے نکاہ میں ہوں الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان عورتوں کے سوائے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 یہ مرد کا کام ہے عورت کا کام نہیں ہے اسلام نے تو یہ کہا تھا مرد تلاش کرے رشتہ اور مرد درخواست کرے رشتے کی عورت اس رشتے کی منظوری دے لیکن درخواست کرے مرد اور دوسری چیز کیا کہنے چاہتا ہوں اللہ فرماتے مرد اپنا مال خرچ کرے مرد امتب بھی اموالی کم تم اپنے اموال سے تلاش کرو مرد اپنا مال خرچ کرے آج دونوں چیزیں الٹ ہو گئی دونوں چیزیں الٹ ہو گئی شریعت سے دوری کی وجہ سے میرے بھائیوں شریعت سے دوری کی وجہ سے آج معاملہ برعکس ہو گیا آج لڑکے تلاش نہیں کر رہے لڑکیاں تلاش کر رہی ہیں اور لڑکیاں نہیں تو لڑکیوں والے وہ تلاش کر رہے ہیں اور مال کی فکر مرد کو نہیں ہے بیٹی والوں کو فکر ہے بہن والوں کو فکر ہے مال کی فکر مال جمع کریں ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا تو اسلام نے تو یہ کہا تھا ان تب تگو بھی اموالکم اے مردو تم تلاش کرو اپنے اموال سے تم رشتے کی درخواست کرو اور تم اپنا مال خرچ کرو لیکن ہم نے بہت ساری رسوم کی وجہ سے حدود و قیود کی وجہ سے اسلام سے دوری کی وجہ سے اور غیروں کی اتباع کی وجہ سے معاملے کو الٹا کر دیا تلاش بھی کر رہے لڑکی والے اور پیسہ بھی جمع کر رہے لڑکی والے لڑکے والے بے فکر بیٹھے ان کو پرواہی نہیں ان تب تک وہ بھی غیر مصافحین اللہ کہتے ہیں اس طور پر قید نکاح میں لانے والے ہو مستی نکالنے والے نہ ہو فرمایا کہ تم رشتہ تلاش کرو لیکن مقصد کیا ہو اس رشتے سے مقصد کیا ہو عورت کو قید نکاح میں لانا اکبر الہ آبادی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور لیکن چلے قید نکاح پر فرماتے ہیں عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے عاشقی عشق عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے تو جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے جب عشق جو ہے شریعت کی قید میں آ جائے یعنی نکاح ہو جائے تو پھر کسرے کثرت اولاد کا جلوہ وہ دیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پر مولویوں کے ہاں عاشقی جب قید شریعت میں آ جاتی ہے جلوائے کثرت اولاد دکھا جاتی ہے تو فرمایا کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو مستی نکالنے والے نہ ہو عورت کو تلاش کرنے کا مقصد اور رشتے کی جستجو کا مقصد وہ گھر بسانا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا گھر بسا لیں اور عفت والی زندگی گزاریں عفت والی باہمی محبت والی زندگی گزاریں نظروں کی حفاظت ہو جائے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے ہمارے آکا نے تو ایمان کو نکاح کو نصف دین قرار دیا نصف دین آدھا دین نکاح کو آدھا دین کہ نکاح کر لیا تو اب تمہارا آدھا دین محفوظ ہو گیا آدھا دین تمہاری نظریں جگ گئیں تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی اب عفت و اسمت کا حصول آسان ہو گیا اب ہونا یہ چاہیے کہ تمہاری نظر کسی بہن اور بیٹی کی طرف نہ اٹھے کسی دوسرے کی بیوی کی طرف تمہاری نظر نہ اٹھے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کچھ تمہارے گھر میں بھی ہے تو نکاح کی وجہ سے تو میرے بھائیو عفت حاصل ہونی چاہیے لیکن آج شیطانی خیالات کی یلغار کی وجہ سے اور میڈیا کی جورش کی وجہ سے اور گندگی کے بہاؤ کی وجہ سے نکاح بھی ہو جاتا ہے عفت پھر بھی حاصل نہیں ہوتی نظریں پھر بھی گندی رہتی ہیں خیالات پھر بھی ناپاک رہتے ہیں شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت و ناموس اس سے محفوظ نہیں ہوتی باوجود کے یہ نکاح والا ہے بلکہ ایسے سے واقعات کیسے بیان کروں ایسے سے واقعات خود دادا بن گیا نانا بن گیا لیکن پھر بھی دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس اس سے محفوظ نہیں ہے ایسا گندگی کا غلبہ گندگی کا غلبہ یقین کریں بعض اوقات پچھتر سال کا بوڑھا میرے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی طریقہ بتائیں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی اللہ اکبر پچہتر سال کا بوڑھا اسی سال کا بوڑھا وہ کہہ رہے صاحب نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی بڑا مشکل ہے تو بھائیو نکاح کا مقصد جو اسلام کہہ رہے محسنین فرمایا کہ قید نکاح ملانا لانا مقصد ہو عفت و اسنت کا حصول مقصد ہو گھر بسانا مقصد ہو سکون حاصل کرنا مقصد ہو آپس کی محبت مقصد ہو غیر مصافہینا۔ مستی نکالنا مقصد نہ ہو ارے انسان تو تو اشرف المخلوقات ہے ارے تیرے حسن کے لیے تو اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں متینی و زیتونی متوری سینا بحاظ البل امین نقد خلقن السان فی احسن تقویم ان چیر کی قسم زیتون کی قسم تورس کی قسم امن والے شہر کی قسم اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس پر انسان کو فضیلت دی ہے تو اشرف المخلوقات ہے لیکن یہ چاہتا ہے میں بھی حیوانوں جیسی زندگی بسر کروں بس جنسی پیاس کو بجھانا مقصد ہے شہوانی تقاضے کو پورا کرنا مقصد ہے بس یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے یہ شہوانی تقاضا پورا ہو جائے یہ جنسی تقاضا پورا ہو جائے عفت و اسمت کا حصول مقصد نہیں ہے گھر بسانا مقصد نہیں ہے کسی بہن اور بیٹی کو آسرا دینا ٹھکانہ دینا وہ مقصد نہیں ہے بس شیطانی غلب ہے اپنی شہوانی پیاس بجانا چاہتا ہے بہت سے لوگ جو ہمارے بھائی ہیں ہماری بیٹیاں لیکن مغرب کی دجالی اور گندی تہذیب سے متاثر ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ مغرب والے تو بس اپنی جنسی پیاس وہ ہیں نکاح کے جنجٹ میں نہیں پڑتے بچوں کی زنجیریں اپنے پیروں میں نہیں ڈالتے ہم بھی ایسی زندگی گزاریں بڑے مزے کی زندگی ہے ان سے متاثر ہو کر یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں نہیں بھائیو سکون اسی زندگی میں ہے جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے اور جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو فرمایا کہ محسنہ غیر مسافینا اس طور پر کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو اللہ کہہ رہے تم رشتہ تلاش کرو لیکن مقصد کیا ہو قید نکاح میں لانا صرف مستی نکالنا اور شہوانی پیاس بجھانا یہ مقصد نہ ہو فمستم تم بھی منہ فعتو ہننا اجورا پھر جس مال کے عوض تم نے بعض عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہے سو انہیں ان کے طے شدہ مہر دے دو جن عورتوں سے تم نے فائدہ اٹھایا جن سے تم نے نکاح کیا شہبانی پیاس بجھائی تو جو تم نے مہر دینا طے کیا تھا وہ مہر ان کو دے دو بھائی عام مفہوم تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب تم نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس سے منفعت حاصل کی تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے مہر دینا طے کیا تھا تو وہ مہر ان کو دے دو وہ ان کا حق ہے بعض حضرات نے ان الفاظ سے متا کے جواز پر استدلال کیا ہے کیونکہ الفاظ کیا ہیں فمستمتا تم بھی ہی یہ استمتا متا سے ہے اصل تو اس کا ہے میم تا آئی تو اس اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا متا کے جواز پر متا کیا ہے بہت سے لوگوں کے ہاں متا کا مختلف تصور ہے اسی طریقے سے نکاح موقت اور متا یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں نکاح موقت نکاح مقید کے نکاح کر لیا ایک دن کے لیے نکاح کر لیا دو دن کے لیے نکاح کر لیا ایک مہینے کے لیے یہ نکاح موقع ہے علماء کرام علماء حق اسے بھی متامے شمار کرتے ہیں یہ جو نکاح موقع ہے عربوں میں کئی صورتیں تھی نکاح کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بخاری میں بیان کیا کہ نکاح کی مختلف صورتیں تھیں تو نکاح موقع تھا بعض لوگ ایک دن کے لیے نکاح کرتے تھے دو دن کے لیے نگاہ کر لیتے ایک ہفتے کے لیے نگاہ کر لیتے یہی متا میں ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے گویا کہ وہ اس کو نکاح کا نام دیتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور اپنی جنسی پیاس بجھائیں گے یہ ہے متا ابتدائے اسلام میں متا جائز تھا بلکہ ڈبلو بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مواقع پر متا کی اجازت دی جیسے غزوہ اوتاس کے موقع پر اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اجازت دی اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں یہ بتدریج آئے ہیں یکا یک نہیں آئے ہیں یکا یک نہیں آئے ایسا نہیں کہ ایک دم اللہ نے کہہ دیا ہو شراب بھی چھوڑ دو زنا بھی چھوڑ دو جوا بھی چھوڑ دو اور دوسرے محرمات بھی چھوڑ دو ایسا نہیں ہوا بلکہ بتدریج آئے ہیں اسلام کے حکام شراب کئی مرحلوں میں حرام ہوئی ہے یک حرام نہیں ہوئی تو متابی ابتدا میں تو جائز تھا پہلے سے چلا آ رہا تھا ابتدا میں آپ نے بھی اجازت دی اور بعض غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی لیکن بعد میں اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا متا کی حمت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت اللہ باق سورہ مؤمنون میں فرماتے ہیں ایمان والوں کی صفات کامیاب لوگوں کی صفات تو ان میں سے ایک صفت یہ هم لفروجہم حافظون وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں جن او ما ملکت ایمان ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ قزائے شہوت کریں تو اس کی اجازت ہے بگر نہ اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں تو گویا کہ صرف دو قسم کی عورتوں کے ساتھ قزائے شہوت کی اجازت دی ایک تو اپنی بیوی اور دوسرے لونڈی ان دو کے علاوہ تیسری کسی کی اجازت نہیں اللہ نے فرمایا فنب تغالک جو ان دو کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ صرف یہ دو صورتیں اسلام کے اندر اور ان کے علاوہ کوئی تیسری صورت وہ نہیں ہے جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو ایک تو دار میں حضرت علی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متا سے منع فرمایا اور حضرت علی خود فرماتے ہیں آگے خود فرماتے ہیں کہ متا کی اجازت ان لوگوں کو تھی ابتدائے اسلام میں جو نکاح کی قدرت نہ پاتے تھے لیکن جب اللہ پاک نے نکاح طلاق عدت اور میراث وغیرہ کے احکام تفصیل سے نازل کر دیے تو پھر اللہ نے متا کا حکم بھی منسوخ کر دیا اب متا کی اجازت نہیں ہے یہ حضرت علی نے فرمایا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رویت اللہ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا المتع و الْمُتْعَى وَأَن لُهُمِ الْحُمُرِ الْأَحْلِيَّةِ یوم خیبر غزوہ خیبر, خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متا سے بھی منا فرما دیا اور اسی طریقے سے گدوں کا گوشت کھانے سے بھی منع فرما دیا پہلے گدوں کا گوشت کھایا جاتا تھا اور نکاح متاع کیا جاتا تھا لیکن خو... خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے اس سے منع فرما دیا صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ازنت من النساء اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے متا کرنے کی اجازت دی تھی لیکن اب سن لو ان اللہ ہر رمضالی کا علا یوم اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا تو تم میں سے جو بھی متا میں مبتلا ہے متا والی عورت اس کے پاس ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے اور اس کو آزاد کر دے اور وہ متا سے باس آ جائے اور جو کچھ ان کو تم نے اجرت دی ہے وہ ان سے واپس نہ لو تو میرے بھائیو اسلام میں ابتدا میں متا کی اجازت تھی لیکن اب ہمیشہ کے لیے متا کو حرام قرار دے دیا گیا اگر آپ غور فرمائیں تو نکاح اور متا کے مقاصد میں بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق کہاں نکاح جس میں گھر بسانا مقصد ہوتا ہے اور ہمیشہ تعلق کو باقی رکھنا مقصد ہوتا ہے اور نیک اولاد کا حصول مقصد ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ مقصد ہوتا ہے اور کہاں متا جو ایک وقتی اور عارضی تعلق ہوتا ہے دیکھا جائے تو بہت کم فرق ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر متا اور زنا کے اندر تو اگر متا کی آج بھی اجازت دی جائے تو زنا کا دروازہ چوپٹ کھل جائے گا اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک متا حرام ہے اور متا کی اجازت کسی صورت بھی نہیں ہے اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا صحیح نہیں تم بِهِ مِنْهُنَّ پھر جسمال کے عوض تم نے بعض عورتوں سے فائدہ اٹھایا ہے فعتو ہننا اجورا تو انہیں ان کے طے شدہ مہر دے دو ملاجنا علی کم فیمز تم بھی من اور تم پر گنا کوئی گنا نہیں جس پر تم آپس میں مہر طے ہونے کے بعد راضی ہو جاؤ مہر پہلے طے ہو گیا دس ہزار لیکن بعد میں شوہر صاحب ہاتم تائی بن گئے اس نے کہا میں دس ہزار نہیں پچیس ہزار دوں گا بہت اچھی بات ہے ہاتم تائی بننا ایسے موقع پر اچھی بات ہے موڑ دریابادی صاحب نے لکھا ہے میرا جب نکاح ہو رہا تھا تو بڑا مہر مقرر کر رہے تھے سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ بہت آبیتی میں لکھا ہے بڑا مہر مقرر کر رہے تھے اور بعض بزرگ جو تھے وہ شور کر رہے تھے ارے اتنا مہر اتنا مہر اور یہ زمانہ دریا بادی صاحب کا آزادی کا زمانہ تھا بلکہ الہاد کا زمانہ تھا الہاد کا آزادی کا دین سے دوری کا تو کہتے ہیں وہ تو اتنا مہر مقرر کر رہے تھے اور ماں بدولت دل ہی دل میں کہہ رہے تھے نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز ارے اور قیمت بڑھاؤ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ دریا وادی صاحب کی جو شادی تھی وہ بھی لو میرج تھی اس لیے کہہ رہے تھے ارے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ فرماتے کہ اگر مہر طے ہونے کے بعد بعد میں تم آپس کی رضامندی سے مہر میں کچھ کمی بیشی کر لو جیسے ہے کوئی گناہ نہیں ان اللہ کان علیمن بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے اللہ حکمت والا ہے اگر آپ غور فرمائیں تو اکثر ایسا ہوا کہ جہاں اللہ پاک نے قانونی احکام بیان کیے ہیں تو وہاں پر اپنی ان دو صفات کو ضرور ذکر کیے ہیں علیمن حکیمن اللہ علیم ہے اللہ جانتا ہے میرے بندوں کی مسلحتیں کیا ہے میرے بندوں کی ضروریات کیا ہیں میرے بندوں کی کمزوریاں کیا ہیں ان کا نفع کیا ہے نقصان کیا ہے اللہ جانتا ہے اور حکیمہ اور اس کے ہر قانون میں حکمت ہے اس کا کوئی قانون اور کوئی فیصلہ اور کوئی حکم حکمت حکم سے خالی نہیں ممن سطح کمتول کے حلم و سناۃم امینات اور تم میں سے جو کوئی طاقت نہیں رکھتا آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی فمیم ایمان تو وہ تمہاری مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہیں لونڈیوں کے وہ حقوق نہیں جو آزاد عورت کے حقوق ہیں اس لیے فرمایا کہ اگر آزاد عورت کے کیا کہنا چاہیے ناراض نہ ہو جائیں کہیں میری بہنیں بیٹیاں اگر آزاد عورت کے نخرے برداشت نہیں کر سکتے اس کا نان نفکا برداشت نہیں کر سکتے تو لونڈی سے نکاح کر لو اس لیے کہ لونڈی کے لیے وہ حقوق نہیں ہے جو کہ آزاد عورت کے لیے ہیں تو فرمایا کہ لونڈیوں سے نگاہ کر لیں واللہ اعلم بھی ایمانی اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو اللہ خوب جانتا ہے بعض لوگ یہ سمتے تھے یہ تو لونڈی ہے یہ تو کل کافروں کے پاس تھی آج مسلمان ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں, میں تیرے ایمان کو بھی جانتا ہوں اتنا مومن نہ بن اتنا متقی نہ بن کہ دوسروں کے ایمان پر شبہ کرنے والا بن جائے کہ یہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اللہ کہتا ہے, تیری حقیقت کو بھی میں جانتا ہوں اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں وہ جانتا ہے مگر اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں مجھے ایک بزرگ کا یہ کال بڑا پسند آیا اور میں نے کئی جگہ سنایا بعض اوقات جلسوں میں لوگ بلا لیتے ہیں اور ایسی جھوٹی سچی تعریف کرتے ہیں جھوٹی سچی تعریف کرتے حضرت ایسے ہیں اور حضرت ویسے ہیں تو میں ایسے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ ایک بزرگ کا کال ہے انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو جان لو کہ یہ اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے جب کوئی تعریف کرے تمہاری تو دل میں یہ سمجھ لو یہ میری تعریف نہیں ہو رہی یہ اللہ کی ستاری کی تعریف ہو رہی ہے کہ کتنا ستار ہے جس نے پردے ڈال رکھے ہیں ہم گندے ہیں لوگ اچھے سمجھ رہے ہیں ہم جاہل ہیں لوگ عالم سمجھ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ کی ستاری کی تعریف ہے تو اللہ کہتے ہیں ان لونڈیوں کے ایمان پر شک شبہ نہ کرو میں تمہارے ایمان کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں اور بعض لوگ جو تھے وہ غیرت میں آتے تھے یہ لونڈی یہ دوسرے ملک کی یہ فلاں خاندان کی تو فرمائے کے باز تم سب آپس میں ایک ہو سب آپس میں ایک ہو آدم کی اولاد ہو ہوا کی اولاد ہو ایک ہی رشتہ ہے لہذا خاندان کے فرق کو اور قبیلے کے فرق کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو فن کی ہو ہوں نہ بھی ان کے ساتھ نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے میں آتو اور ان کے مہر ان کو دے دو بالمعوف قاعدے کے مطابق محسنات اس کہ وہ قیدے نکاح میں لائی جائیں غیر مسافیہات مستی نکالنے والی نہ ہوں بلا متخاتی اخدان اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی دوستی کرنے والیاں ہوں وہی جو پہلے فرمایا فرمایا کہ نکاح مقصد ہو نکاح مقصد ہو نہ تو وقتی طور پر شہوانی آگ کو بچھانا ہو مستی نکالنا اور نہ ہی چھپ چھپ کر دوستیاں لگانا مقصد ہو جیسے آج ہو رہا ہے نا اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا وہ جاہلیت قدیمہ تھی آج جاہلیت جدیدہ ہے اس زمانے میں بھی زانیات کی دو قسمیں تھیں ایک قسم تو وہ تھی جن کو آج کی جدید زبان میں کہتے ہیں گرل فرینڈ ہاں ایک قسم یہ تھی آزادانہ دوستی لگاتے تھے اور دوسری قسم کیا تھی وہ رنڈیاں پیشہ عورتیں جو چھپ چھپ کر دستیوں سے تعلق رکھتی تھی یہ دونوں صورتیں تھیں آج بھی یہی صورتیں تو اللہ ان دونوں کی نفی فرما رہے ہیں فرمایا کہ نہ تو مستی نکالنے والی اور نہ ہی خفیہ خفیہ دوستی لگانے والی نہیں بلکہ گھر بسانا مقصد ہو نکاح کرنا مقصد ہو فضا او پھر جب وہ لونڈیاں قید نکاح میں آ جائیں فن عطین بفاحشت پھر وہ اگر کسی بڑی بے حیائی کا ارتقاب کریں ف عل نصف ما المحسن من العزاب تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے آزاد عورتوں کے لیے پوری سزا اور لونڈیوں کے لیے آدھی سزا جیسے تو ازانی فجل منہما می آتا جلدا بے نکاحی عورت اگر زنا کر لے تو اس کے لیے سو کوڑے لیکن اگر لونڈی سے زنا ہو جائے اگر لونڈی سے زنا ہو جائے تو اس کے لیے پچاس کوڑے ہیں اللہ اکبر اسلام نے اس کے لیے تخفیف رکھی ہے اس لیے کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے مولا کی خدمت کرے گی اس کا بازار میں آنا جانا ہوگا اور عجیب بات سن میری بہنیں اور بیٹیاں لونڈیوں کو اسلام نے بے پردگی کی اجازت دی ہے آزاد عورت کو بے پردگی کی اجازت نہیں دی ہے جب اسلامی حکومت تھی تو جو عورتیں بازار میں بے پردہ پھرتی تھیں تو جاننے والے سمجھ لیتے تھے کہ یہ لونڈی ہوگی یہ باندھی ہوگی اور جو باپ پردہ ہوتی تھی تو جان لیتے تھے کہ یہ کوئی آزاد عورت ہے اللہ اکبر پردہ آزادی کی علامت تھی اور بے پردگی غلامی کی علامت تھی ہائے اللہ آج مغرب کی گندی سوسائٹی نے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ پردہ تو غلامی کی علامت ہے مولوی تمہیں غلام بنا دینا چاہتا ہے پرانی روایات کا یہ غلام بنا دینا چاہتا ہے اور بے پردگی یہ آزادی کی علامت ہے عورت کو آزاد کرو آزاد کرو آزاد کرو کس چیز سے آزاد کرو بھائی کس نے غلام بنا رکھا ہے بس یہ اسلام سے آزاد کرو پردے سے آزاد کرو حیا سے آزاد کرو یہ ہے یہ ہے سارا نارا جھوٹ بولتے ہیں کہ عورت پر فلاں پابندی ہے اسلام نے لگا رکھی اور فلاں نہیں اسلام نے تو اس کو آزادی دی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں بے پردگی یہ لونڈی ہونے کی علامت تھی اور پردہ یہ آزاد ہونے کی علامت تھی تو چونکہ لونڈی کا باہر آنا جانا زیادہ تو ممکن ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے سزا آدھی رکھی ہے اور آگے فرمایا کہ خشی یہ جو لونڈی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے بدکاری سے ڈرتا ہو اللہ بتاتے ہیں اللہ سمجھاتے ہیں بہتر یہی ہے کہ تم لونڈیوں سے نکاح نہ کرو یہاں اگر میں یہ کہوں کہ بے پردا سے نکاح نہ کرو با پردا سے نکاح کرو آزاد سے نکاح کرو ہاں اللہ کہہ رہے کہ یہ جو میں نے کہا لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو تو یہ اس کے لیے ہے جو بدکاری سے ڈرتا ہو تو وہ لونڈی سے نکاح کر لے بہتر یہ ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے لونڈی سے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر تم نے کسی کی مملوکہ کا سے نکاح کیا تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ غلام ہوگی پھر جب وہ اپنے مولا کی ملکیت میں ہے تو مولا کو حق حاصل ہے جب چاہے اس کو اپنے گھر میں بلا لے جب چاہے اپنے ساتھ سفر میں لے جائے اس سے اپنی خدمت کروائے تو تم پھر برداشت نہیں کر سکو گے کہ بیوی بی تو میری ہے خدمت کسی اور کی کرتی ہے اور سفر کسی اور کے ساتھ کرتی ہے تو پھر تمہاری خیرت جاگے گی اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ہے جو بدکاری سے ڈر جائے بہتر یہی ہے کہ تم آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرو ان تصبرو خیر الحم اور اگر تم زبت سے کام لو اپنے آپ کو روکے رکھو بدکاری سے بچے رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے بل غفور الرحیم اور اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی رحم کرنے والا ہے یری دلہ کم ودی کم سنن الدی قبل ولی منہکیم ولو یری بالئی کم ویرید الدین یتبعون الشہبات ان میلو میلا عظیما خفیف کم انسان ضعیف صدق اللہ ایک دوسری جگہ پروگرام میں شرکت کر لی تھی وہاں سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا معذرت چاہتا ہوں آج کے درس کا آغاز ہم صورت النساء کی آیت نمبر 26 سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے یرید اللہ کم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دے بہدی کم سنن الدین من قبل اور تمہیں ان لوگوں کے حالات بتا دے جو تم سے پہلے گزرے وہ یتوبا علیہ کم اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ فرمائے و اللہ علیم الحکیم اللہ علم والا ہے اللہ حکمت والا ہے اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو دنیا میں بھی راہتے حاصل ہوں اور آخرت میں بھی راہتے حاصل ہوں وہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے شکور ہے قدردان ہے اور چونکہ وہ بندوں کا بھلا چاہتا ہے اسی لیے اللہ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے رام علیہم السلام بھیجے اور آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تو فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دے احکام اور مسائل اگر وہ احکام اور مسائل کو کھول کر بیان کرتا ہے تو اس میں بھی بندوں کا فائدہ ہے اور اللہ تمہیں ان لوگوں کے حالات بتانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزرے تو ان لوگوں کے حالات بتانے میں واقعات بتانے میں بھی بندوں ہی کا فائدہ ہے اللہ نے پہلی قوموں کے واقعات اور ان کا انجام ذکر کیا قوم نوح کا انجام ذکر کیا قوم سمود کا انجام ذکر کیا قوم مدین کا ذکر کیا قوم سدوم قوم لوت کا ذکر کیا تو ان قوموں کا اللہ پاک نے ذکر کیا تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم ان کے واقعات کو پڑھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں بے اطوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے تمہاری طرف توجہ فرمائے اللہ تمہیں ایسا راستہ دکھانا چاہتا ہے جس پر چلنے سے تم گناہوں سے بچ سکتے ہو اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تمہیں ایسا راستہ بتانا چاہتا ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے اس گناہ کا ازالہ ہو جائے اور اس گناہ کی پردہ پوشی ہو جائے و یتوب علیہ کم و اللہ اور اللہ علم والا ہے اللہ حکمت والا ہے ولہدوب علیہ کم اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے حال پر توجہ فرمائے دوبارہ فرمایا ابھی پچھلی آیت میں فرمایا و یتوب علی اللہ چاہتا ہے تم پر توجہ فرمائے دوبارہ فرمایا ان یریدوبا علی